والصلاة والسلام على من نزل على قلبه أنوار ثبتوا على ديني بالبرهان سبحان الله الذين ثبتوا على ديني عدلو هو أقرب للتقوى سلسل الله سقدق الله تعالى مولانا العظيم وسقدق رسوله النبي الكريم الله اللہ تو وسلام آلیکیاد یا حبیب کوٹ جلال پور پٹیا ضلع حافظ آباد ربیع الاول شریف ابل دن اور تیرہ مبارک مبارک جلسے آئی دے میلا دن نبی علیہ وآلہ نہ ہوتا آلہ ہی وبارک اتنا بڑے شام جو مشاہدہ فرما رہے ساڈے مخلص دینی ساتھی بھائی محمد یونس صاحب کا نتیجہ اور باب سیف دا نتیجہ ہے مارگاہ ربل آہل امیم آج اس دی آج دعا ہے جلسے پانیا تمام دی حاضرین و, و منظور فرمائے ہر خدمت قبول و فرمائے. اس مبارک جسدر فقط ایک حقیقت سمجھا مقصود وہ ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن کون لو, میں اپنے مخالفوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھے جڑے مینو حسین پاک کا دشمن لوگ ظاہر کرتے انہوں جب داستے حقیقت سامنے رکھنے دشمن حسین تم ہو یا ہم ان شاء اللہ نظیر زبان سمجھا بالکل سادہ ہو سک اور حقیقت सच और हक एडा पुख्ता दुनिया किसी नोलण की गुंजायश नहीं آخلے تجوی گھر بگلوں کے پلوا کوئی گل میں غیران کے حوالے میرا صرف اتنا کم ہونا ہے کہ جڑی گھر اور بغلچ گل پی دی توجہ نہیں ادھر دھیان نہیں غفلت میں او توجہ کرا دیاں گا بس میرا این کام سامنے بھی تشوی برتری کتاباں پہ اور سنت دیا بھی پہ سچ اور حقیقت کیڑی کی ہر کسی کوئی صرف دھیان نہیں اکا ترتا ہٹا مشہور امام حسین پاک سلام اللہ تعالی علیہم دا مذہب سی بادشاہ بدکار ہو تو لڑنا فرض لوگ یہ گل مشہور لوگ یہو سمجھتے ہیں یزید بدکار بندہ سی تو امام حسین نے ہاتھ ہاتھ دینا گوارا نہ کیتا سر مبارک بہادر تن شہید کرا دیتے مذہب امام حسین دال کا دے مطابق یہ بدکار بادشاہ پاوے کلیو سن لے آئے ہو لوکوں کے ذہن کھڑی ہوئی ہوں دیکھنے کہ ایس وقت دے لوگ دا مذہب کی امام حسین پاک دا مذہب تو بڑھائی کھڑے آ بکار لڑنا فرض باوے کلی دا کھ نہ رہے بہتر سان تو دے لڑنا فرض جے بادشاہ بدکار ہو یہ امام پاک دا مذہب بنایا ہوا ہوں دیکھنے آ دا اپنا مذہب کی وی کا پھر توڑ پشا تک امام عالی مقام تک دساگا امام زین ال آبی تک دساگا شیا کتوں پچھو اپنیا کتاباں یعنی سنیا دیا کتاباں میں امام حسین پاک سرکار ابا جان مولا ہے کرار کا مطلب بھی دسانگ تھی ایڈی دوروں جنگ بھرا میں کتوں کتوں کے سنگیت ویک آئے ہو तु यह सोच के आए हो यारिश की गल सची करता है खरी करना करना तो मैं सची खरी तो है। अगर मेरी गलो दुनिया नहीं बहर की दुनिया अरब वाले भी तोड़ लैण मेरा नग बढ़ देना मैं किसी को कुछ नहीं आखना चाहता अपनी चादर तो लो میں جو آخر مارتے حسین پاک دا دشمن بیت دا دشمن فلان آخر ہوں امام حسین سرکار دا مذہب کے بنائی کھڑی بولو بادشاہ برکار ہوئے تے لڑنا کے بے فرض اج دی دنیا تو کام شروع کرنے کے پچھا جانے ہوں میں سارا تو, سار تو پچھاں گا آج دے شیعہ دے, دے سنی بریلوی یا کیڑی جماعت جیڑی ہی مذہب رکھ بولے نہیں جی امام حسین دا مذہب پیار کسے نے پتا ہے نا جی ہر آپ ہی تے کہندے ہو کہ آپ دا مذہب سی بابا بادشاہ بکار ہو گئے ہاتھ جات نہیں آ سکتا نہیں ہو سکتی دے دیو قربانیاں دے دیو لڑنا فرج ہے وہ چلنا حرام ہے ماہ پاک مذہب بن گیا تھی سمجھ کے مطابق جی میں سنی کڑو ہوں سوال یہ آئی جہے ایس وقت امام حسین پاک دشک بنتے ہیں انہوں کا مذہب کیوں ملتا کیا اجے پلیتانج آج بدکار سلا فر نوئی کھڑی ہے یا لڑائی فر ہوئی سچی دسیا جی <سؤال> جن بادشاہ تے پاکستان چی نے یہ سارے اجمام حسین کو پاک نے بول دے نہیں کہ بدکار نے بدکار نے اج تک کہڑے مولوی نے لڑنا فرض سمجھے بولو صحیح. تو صحیح ہے تھوڑے پچھو کہ بیٹھے ہیں جہے لڑنا فرق ہوں گل کر دی ہے یا بھر دیجتے بادشاہ لڑنا آرام ہے بتکار ہونا حرام ہے امام حسین دا مذہب بادشاہ بدکار ہو. ہوئے بتکار لڑنا فرض آج والن تھی ویک بیٹھو یا ہوئے پاکستان کربلا لگتا بندے ہی کو کریے کی کوئی نہیں کریے تھی یہ کوئی بہانا نہیں امام حسین کو پاک, پاک, پاک دے بہتر سال بہتر بچے پاک بھی بچے بچے پاک لے کے انہاں قربان کرا دیتے کو بہتر کوئی پھر اس بہانا تو نہ بنیا کہ بندے کوئی دی. بندے تو ماںو سین کو سر آپ کہتے لڑ گئے انہوں بندے نہیں ویک ساڈا تو فر بنیا بندے بھی ہیں. ایک, ایک سید دے گھروں بہتر نکلوں گے نکلانے گے پھر امام حسین کا مذہب سمجھ کے پھر سے مذہب نو حرام سمجھنا آخنا نہیں نکلتے لڑنا حرام ہے میں ہونے کرا دیتے ہیں تبھی آپ ہی بٹھ حوالے کتاب کے پچھلے دے دیا گا مذہب مذہبی دیا گا سنی مذہب دیا گا بادشاہ بدکار ہوئے لڑنا حرام ہے یہ مذہب ہے بادشاہ بدکار لڑنا حرام مذہب ہے کر کے تھی اج تک لڑتے نہیں ویکے باہے بڑے بڑے چلو تص آکو گے تھی ارتے ہاں تو تاجدار گولڑا میری علی تے نہیں سن منو گے آگے لیکن لڑتا انہوں بھی نہیں ویکو گے اگریزوں کا دور سی نہیں لڑے آلہ حضرت بریل بھی اگریزوں کا دور سی نہیں لڑے سمجھ نہیں آ رہی نکل ذرا سستی ہٹا کے اوچی بولو گے تو پھر میں آدم تو ویکو ماشاء اللہ دا اس بھی اس واسطے نہیں لڑتے بھی جدید بھی ہے حسین حسین مطلب قرآن خلاف دے خلاف چلے آپ چلن گئے قرآن میری گل نہیں سمجھ ہوں میں پہلو دساگا حسین پاک کے آپے مذہب مطلب بول دے ہو. پاک حسین کرار پہلے شیا تو شروع کرنا اے کتاب نہ جل بلا ایران دی چھپی شیعہ مذہب قرآن تو دزدیکرآی پکی کتاب اس کتاب مولا علی مشکل کشا سرکار تجوی بارے جو لکھا ہے آپ کا خطبہ شریف ہے چالی نمبر خطبہ آپ دی تقریر ہے فلخا سم آخم لاحک ما لام سمن امیر مولا علی مشکل خشا خارجی لوگ سن مولا علی کے مخالف بارے ان سن کے آپ نے فرمایا خارجی کہ اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں خارجی کہہ اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں مولا علی نے انہوں جب آپ نے فرمایا اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں یہ خارجی اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں لیکن لوگ بادشاہ حاکم ضروری ہے ادو بغیر گزارا نہیں توجولا بنا شمن او پر فرمایا پاوے ہاک نیک ہودکار واسطے بادشاہ ہونا ضروری ہونا ضروری ہے اُد بغیر گزارا نہیں نیک بادشاہ برا بادشاہ مولا علی فرماندن ہونا ضروری ہے نیک نہیں لبیا برا بن گیا ہے تھکے نال لڑ جھگڑ کے جیویں بھی بن گیا ہے فرمایا انہوں بننا ضروری مولا کشا فرما دن بادشاہ ضروری لفظ رہے ہو پر نیک نو دن فاجر فارسک پتکار نو دن فرمایا باوے نیک ہوے ہو باوے برا ہوک ذرا سمجھو علی مشکل کشا آپ فرمانتے ہیں پادشاہ بھامے نیک ہوئے بھامے برا ہوے ضروری میں پوچھاں گا جیڑا مذہب امام حسین دادا سے آ جانتا کی کہ بدکار ہوئے تے لڑنا فرض ہے کہ تے پھر امام حسین تیگل اپنے والد گرانی دے خلاف جانتی ہے اپنی بیٹری کتنے کتاب ہے سونی کس بندے دی کتاب ہے امام محدث ابن نے ابھی صاحبہ کون نے امام بخاری استاد نے بخاری استاد نے بخاری ان حدیساں بری پینے جیل نمبر اکی محمد ابواما دی چھپی سفا نمبر چار سو انتالی چار سو پچوجا دو تھان تے روایت یہ آئی ہے جی آئی ہے کی فرمایا والا بولو جی ہوں تمجار ہو کیا امام حسین دا مذہب اپنے آپے مذہب دے خلاف ہونا بولو تو یہ کا مطلب ہے آپ سمجھے گل امام حسین کا مذہب غلط سمجھ بیٹھے مذہب کو اگے چلے آ سونے آن شان مفتی محمد پہلو یار پکھا سے بلب ایڈے وے لگے ہبا بندو ایس ہوں شیا مذہب وہ تو مولا علی کا مذہب سنا شیا تو سنیا دونوں دتابوں میں دسے ہوں شیا مذہب دسنا شہب دیا وہ کتاب نہ لو سنگیو شیعہ مذہب دی کتاب جہی انہوں دے مذہب چمام حسین ال آبین دی لکھی لکھی موڑو، موڑو، موڑو، امام زین اللہ آبدین لکھی جو امام حسین دے, دے پتر نے تو پتر جڑا ابے کا مذہب سمجھنا وہ کچھ ہوجنا دو کتاباں مذہب ہے ایک, ایک ہے امام حسین العابدین کی کتاب سجا دیا سجا دیا کہندے نہیں امام, امام سجادیہ. سجادیہ سجادیہ سجادیہ سجادیہ سجادی سجادی سجاد نہیں امام زین العابدین آبدین اے جناب اصح فتو ایران دی چھپی میرے ہاتھ چت بیروت لبنان کی چھپی توجہ ہے سنو ہن امام زین العابدین کا مذہب سمجھایا جا رہا بھی بادشاہ بدتار ہوگنا فرگے یا لڑنا حرام ہے میں ہوں لڑنا حرام ہے عبارت پڑنا جی قال ابو آبد اللہ سلاما جو منہ زیادن مکرو ہے نا امام نے فرمایا ماں خوشان اہل بیت بیچ یعنی امام دی کتاب شہیفا آزادی امام جعفر صادق فرماندہ کہ ساڈے آ پچ کوئی پہلے اٹھا ہے یا بعد چ مہدی منتظر تک کوئی اٹھے گا ظلم دور کرنے حق کائم کرنے مصیبت پی گیا اور سڈے دے واسطے مصیبت زیادہ کرے گا کچھ نہیں لبے گا لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے پہل نہ باغ ہے آڈ نہ اٹھے کوئی نہ کتاب ہے امام زین اللہ بدین کی رشا والا کل اس دی مذہب سید حسن قبانچی علائقا علائقا ل, ل امام امام حق, حق, حق, حق, حق, حق آئے فلانے کا حق کیے کتاب کا نام ہے رشال الحقوق توجہ ہے شرا کرا امام د کلام بھی اگر کہہ دے امام د کلام ارپیت پڑھ دیں تو وہ جو ہے حق السلطان صفحہ نمبر دو سو ستر وہ حق ال سلطان انتال ماننا کا جو التنتنوان ہوں مبتلن فی کا بما جالہ لہو السلطان سب حلا کے نفس کا حل کہ ولا یب الب دین کا وَلَا ولا تو آنے دو شر شرع لکھنا شرا در ایک حدیث لیا پیا حدیس سنانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسو بولا فإنهم ان أحسنوا کان لهم كان لهم قال لهم الأجر وعليكم الشكر وإن أساءوا فعليهم البذل وعليكم الصبر وإن ما هم نقمة ينتقم الله بها من يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب واستقبلوها بالاستكانة والتضرع حدیس مطلب پیش کر کے کر امام دی کہ رسول اکرم نے فرمایا بادشاہ حاقم نالا نہ کٹیا جائے برا نہ بولے ان انسان اگر وہ نیکی کر سواب ملے گا تہن شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اگر وہ برائی کردکاری کرنا انہوں سے سر ہونا سبر فرض ہونا اللہ کی طرفوں سے سزا آئے اللہ انتقام لینا چاہتا ہے وہ ذریعے لہذا اللہ کے انتقام کا مقابلہ نہ کرو لڑائی قدم کے وہ اب اچھے دنیا بولیاں اچھی بول اچھی ہوئے جا جاوا گا ان شاء اللہ حل ریز پانی دے جاگا آسمان پودا نہ گل کرے کتاب ختم ہو گئی ملا باقر مجلسی دا دنیا کاشہ دا نے بھی آخر جو مذہب باقر مجلسی دسے گا ہوں توجہ ہے مرات الکول فی شرح اخبار جلد تین سفا پچانوے ایران کی چھپی امام جعفر صادق نے فرمایا ولا عالم انفی حاضر ممان حاضر سمان جہاد ال حج ول امرا ول امام جعفر صادق نے فرمایا, فرمایا سڈے دور یعنی اپنے دور چل بات کرتے ہیں سارے دور جہاد صرف ہج امرے چوا رہے ذمہ ٹریمی لوگ جڑے کافر ہوں نے ان کا خیال رکھنا یہ تر فرمایا جہاد نے اس تو علاوہ دے مقابلے ٹوٹنا فرمایا سارے دور کوئی جہاد نہیں سچی دسیا جی وہ مذہب سے پہلا دسیا امام سجاد دا امام زین العابدین دے پوترے کا امام حسین دے مذہب نو انہاں نال کا کچھ سمجھنے والا ہے موڑ اسے کتاب دی ہو جلد یہ ہے جلد نمبر اٹھارہ اللہ اکبر توجہ ہے دو سو چونتالیس دفعہ اسے لکھے امام نے فرمایا زیدی لوگ زیدی ایک فرقہ ہے کہندے نے کہ جعفر دا کوئی فرق نہیںفر یعنی دا ہاں بس ایسا فرق جہاد جائز نہیں سمجھتا بادشاہ ونار اسا فر و جعفر خلاف اللہ انہو لا جہاد فرق سمجھنے نہ جافر خلا فلا نہ جہاز وقال بلا ولہ ہی لا رہا ولا کل اکراہ جہل ان فرمایا کیا کہتے ہیں میں جہاد سمجھ نہیں فرق سمجھتا جہاد میں سمجھتا ہوں فرق لیکن ان جاہلوں کی وجہ سے اپنا علم نہیں چھوڑ سکتا زیدی جاہلوں کی وجہ سے میں اپنا علم نہیں چھوڑ سکتا اب نیچے باقر مجلسی شرا کر رہا ہے کہتا ہے لاکنے علم لہ شرائت واقعی میں سمجھنا شرطہ جہا دینے والی کونی او شرطہ تو بغیر لڑتے جاہل نے لڑنا اسلے جسکلے دادشاہ اسلے کے بادشاہ شرطہ کوئی نہیں سن امام جافر پر حالانکہ بدکار دور سی اس ہارون رشید خلیفہ منصور اباسی ابو منصور اباسی عباسی تے ہارون رشید کا دونوں پرلے کر کے فاصل ظاہر ظالم سن طے至, امام نے فرمایا ہلے شرط نہیں پائی جڑتا نہیں میں جہاد نہیں کرتا پیچھے اپنا چھ دیا یہ جاگ رہے ہو ایک اور کتاب دی اگلی جیل اس اور سخت لگتا توجہ ہے یہ ہے جلد نمبر چھبیس سفا نمبر تین سو پچیس انبی ابد اللہ ابو ابد اللہ کہتے نہیں مام جافر سادک کا یتن کور فاؤ کبل کیا نائم فسا ہے بہاتا یو بد مندو نل ہے جہرا کوئی جھنڈا چکے گا بادشاہ لڑنے واسطے پاک تو پہلا مہدی منتظر تو پہلا فرمایا سمجھو وہ شیتان جہرا بادشاہ ارادہ لے کے جنڈا لے کے اٹھے گا فرما شیتان مطلب یہ نکلا شیعہ مذہب پکا ثابت ہو گیا بادشاہ جنا مرضی بنکار ہوئے لڑنا حرام بولو تے صحیح لڑنا مذہب بتایا جان امام حسین دا لڑنا فرض ہے تو امام حسین دا مذہب ہو گیا ادھر مذہب ہو گیا حرام تو ہر سچی دسیا جی مڑ امام حسین ہور گستاخی دے دشمنی کیڑی ہونی جڑے کامام فرل اس کام حرام سمجھ ہوں آگے باری لاگ لگ نظر پہ آپ لو مذہب سن لیا اس مذہب کے حوالے سن لوگ اپنا سنو ویو گلوں نے دیکھو کی علم تمہیں دے رہے تھے شرح امام کنے مشہور نے تیریت امام مشہور کنے نے, نے, نے, نے, نے, نے, نے بولو امام اعظم ابو حانیف فرقہ مذہب فرقہ مسلک دس ہر مذہب ہر فرقہ ہر مسلک وہ اچھا توجہ ہے ہوں امام اعظم ابو حنیفہ ایک امام مالک دو امام شافی تین امام احمد فقہ دے فیکا دون دسنا بادشاہ بتکاروں لڑنا چاہیے کہ حرام سب تو پہلا حوالہ امام آلم ابو حنیفا سرکار دا. تو امام آلم ابو ہنیفا امام ابو یوسف امام محمد دقی ایس کتاب کے عقیدہ تحوی امام ابو یوسف دے محمد دے دے کے محمد شدہ اگے شگرد نے لکھیا ہے امام تہوی نے امام بخاری دے نال محد سنے حدیثی کتاب شرمان الاثار مدرسیا پڑھائی جاتی دی ہے تہاوی نے کومام کتاب دے اندر اپنے ترائے امام ابو ہنی بابو یوسف محمد کا عقیدہ جمع کیا سنا دیا اور سنگیو اچھا سنو جی ابھی تم سنا رہایا ملا نرل جا ولا نرل فروجا المت نا ولا امور ان چارو ولا ند عليهم ولا نند او من بن فرمایا اسا ابو حنیفہ ابو یوسف محمد اسا لوگ اپنے ہاتما بادشاہ خلاف اٹھنا تڑنا آد رکھ سمجھتے لڑنا جائل نہیں بدعا بھی دیتے کے بدکار ہودو بھی نہیں کی مطلب کی کرنے پھر الٹا دعا ہدایت دے دو وَلَا من اپنے پرما برداری تو ہاتھ دے نہیں ترا ہے ماما کا مذہب آ گیا مسیحے مال بھی کھڑے سیتے جب مرضی بیٹھے دربار سے بیٹھے وہ اپنے آپ ہنفی کہیں ہنفیاں دا مذہب ذرا بولتے سہی ہنفیاں کا مذہب یہ وے تھوڑا مذہب یہ وے جہام کے پچھے لگ کے جس طریقے نماز پڑھ لو اسمام کا مذہب ہے ایک مذہب ہنسی حوالہ سنا د کتاب میرے کو ایسا کتاباں لیکن انشاءاللہ شاء اللہ جن کو کہیں میل کے نہ گیا وہ سان کا دشمن جنہیں چالی سال کو حسین پاک کا راہ اختیار کیا میں جیل سا دو بندی پہلے جیل के جیل لاہور دو بندیاں ویخ کے مینو آخیا بریلوی کڑی منڈیا کے چکر چاہتے نے تو پہلا ہے جہاں دیر چایا نارا تو میری تقریر وقت برابر نہ ہوئے تو موڑا کیا ہے اور مطلب آ گیا توجو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد سر کرے نہ کرے سن بولے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آداد بولو بولو لڑکے بولو سبحان اللہ سونے امام ابو حنیفا مذہب ہنفیزوباد امام مالک نے مالکی مذہب کی کتاب کا حوالہ دے چل جام زیادہ ابن ابی زید کیروانی مالک مگر الجام نے مسائل متبانہ وقت لیتا جو ہے دنیا چ مشہور امامجب جی کافیا بنائی جاتی ہے مدرسے پڑھتے ہیں اسمام کی اس کتاب مختصر ابن حاجب فکے مالکی اس شراطی امام خلیل پہ نہک مالکی کتاب ہے فتح اے 57 جلد بخاریاں 57 کی لکھیا ہے امام مالک نے فرمایا جے بادشاہ بدکار ہوے ظالم ہوے او دے خلاف لڑنا واسطے جڑا اوکھے فرمایا مسلمانو دوواں نوں چھڈ دیو دوواں نوں چھڈ دیو نہ ایدر ہویا جے نہ ایدر ہویا جے اللہ ظالم تو انتقام لے لوے ظالم دے ظالم تو انتقام لے لوے ظالم دے نام کی مطلب بادشاہ بھی ظالم انہ دے خلاف اٹھن والا بھی ظالم ظالم ظالم تو بدلہ پیا لیندا اے اے اللہ حقیقی تے بدلہ پیا لیندا اے فرمایا اگلی گل پھر اللہ تعالی دوواں تو بدلہ لوے گا تے دوواں نو جہنم چھڈ دے گا معلوم ہویا امام مالک دے مذہب جی بادشاہ پتکار ہوئے تے لڑنے دی اجازت کوئی نہیں ہے امام ابول حسن اشاری شافائی مغہب عقیدے دے دنیا, دنیا دے دنیا دے دو امام مشہور ہوئے نے ابو منصور مادری بھی یہ ہنفی سن ابول اشاری شافائی سن ہوں امام ابول حسن اشاری کی کتابان کتاب ہاتھ ایبانا اندر امام ابول حسن اشاری سارے آلے سنر جماعت کا اپنا مزہ شافیاں دس د فرمایا و چلنا چاہ فرمایا جہ خلاف اسا کا گمراہ گمراہ ہدایت تو ہٹ گئے ہدایت والوں کا مطلب ہوئی پتکار حق دی گل ضرور کرے مگر لڑن بھی نہ سوچا جے سچ میں جان جان لیکن لڑنا گل سمجھو مرو لیکن بکو قلندر اقبال ہزار سوچ زب دل کی رفیق ہزار سو لے کے زباہ دل کی رفیق یہی رہا ہے اصل سے کلندروں کا تری توجہ ہے توجہ ہے بول بول بول, بول, بول, بول جنو آپ نے لکھ دم سجن لکھ دم ویری سادا ایک دم سجن اص اک دے مارے مردے انم گوایا گوایا پیچھے اسا جنم گوایا کو چورے در درد خطر کی جان جڑے پہاڑم نہ ہی سردے طالب سچے ڈرتے و ندی نی کارل پوروج بھی توجہ ہے امام ابو الحسن اشری لکھتے ہیں تلوار لے کر بادشاہ خلاف اٹھنا منتنے لڑائی جہ نہیں سمجھتے توجہ ایک نقتا دساں ایمان کی گل کرا سمجھاوا خود ٹولہ سنتا رہے دین سن تینوں پتا لگے دین. جہاد ایک ہوں فتنا جہاد آخیا جاتا ہے مسلمان مان کافر لڑن خاطر دنیا تے ملک خاطر جہاں مردار دے پہ لڑتا ہے کتے لڑتے مردار تھے دنیا دی خاطر ملک کی خاطر مرد لڑ گئے لڑے بلند کرنے لڑے, لڑے, لڑے, لڑے, لڑے, لڑے کافران لڑن اس لیے ہے جہاد جی مسلمان آپس لڑن باہم بادشاہ برا آج کے, کے لڑن حدیث دیاں کتاباں دیا کتابوں تاریخ دیاں کتاباں سیت دیا سیرت دیاں کتاباں آخو میں قسم خدا دی وقت تھوڑا مرنا رات میں ساڑھے تر گھنٹے پہ چار گھنٹے بولے لاہور تقریباً ایک تھوڑا اتنے تقریباً پندرہ بھی ہزار بندہ فتنا آپس مسلمان لڑن آخیا جانا ہوں رولا ہے پتہ نہ لگے ہک جسے کافرا مسلمان تین کی خاطر لڑن پھر جہاز کیونکہ پک کے پوتر ادھر اسلام بیڑے ہو، بولو ل ساری زندگی مولبیا لگا ایل سمجھائی ہوک پتہ پتا لگا اللہ فقیروں کا فیض کی ہوں میں پڑھیا نہیں حضرت میرے حضرت کبیر رضی اللہ تعالی میرے شیخ کریم دی نظر سے دعا دا صدقہ کچھ سمجھ آیا تیر سامنے رکھیے توجہ ہے کہ نہیں ہال گلے پین سنو گے توجہ سنیا شافیا دا مذہب وکھا امام احمد بن ہمبل کا وکھاوا بولو تے صحیح امام احمد بن ہمبل ہمبلی مذہب امام احمد بن ہمبل کون امام احمد بن ہمبل تننا جی امام آزم ابو حنیفا پہلے ہاؤس پاک میر یارویں پیر امام احمد ہمبل نمام منگا یا سوا دے امام بخاری دا اوستاد, امام مسلم دا اوستاد, امام ابو داؤد کا استاد کتاباں استاد ہے یا استاد دا استاد ایڈا بڑا بندہ امام احمد مذہب سناو بولو تے صحیح مرے لو جی کتاب کیا نام ہے بچہ کتاب چڑھا ہے زمانے دی کتاب جہی ہوتی سی نا سنیا آخر سن کتاب سننا میں بولوں سے عالم بیٹھے ہوں زمانے کے میں فائدے سٹا تو لکھ وہ لکھتے तो मैं इलमे अर्क कैठा चाली साल हो गया चिट्ठियों कारी करके बैठा हूं तो मेरे को समझ नचोड़ निकले पे मेरे सामने मिनट नहीं बह सकता बड़ी लंबी गलत रह गई जोड़ा मर्जी आ गया इमान पूरा कना से वागन मिनट बै जाए हम तो बचो रखना करा امام احمد بن دن کتاب السنہ کتاب لکھیا امام احمد بن دن ہم امام مامون رشید ہارون رشید دے پوتر نے اس امام روزے دے حالک سنی مذہب کے پچھوں کوڑے مار مار بے ہوش کر دتا ہے لیکن اس امام نے اپنا مذہب نہیں چھٹیا ہے میں کل بھی آئے. کوڑے کھا کے جن مذہب نہیں چڈیا میں وہ درسنا پکوڑے پیچھے مذہب چالے کی پکوڑا امام احمد بن ہمبل کیا دیں پوچھا گیا ہزور بادشاہ نا لڑیے نا ظلم کر دے فرمایا نماز پڑھیا جی مگر نماز پڑھیا جی لڑکی سوچیا جی نہ تیک ظلم مکامن کی سوچو گے دہ ہو جا دے رن نہیں ورگے ماما دا سوچنا اچھا ویکارہویں سمجھتے ہو من دیو! بولو تو صحیح پیر یارویں آلے کا حوالہ دے ہاتھ داروائل بیروت نو بنا دیمان سمنا اجماح والا سمے متل مسلم و سلا جلفے پر مین مفاج مل آ دل مین سنت اتفاق کرتے ہیں اتفاق رکھتے ہیں کہ مسلمان حکمران کی سننی مننی نماز ہر دے نیم بھی پڑھنی ہے بدکار پیچھوں بھی پڑھنی عادل دے پچھو بھی پڑھنی ظالم دے پیچھوں بھی پڑھنی یہ میران ہاس میر سارے مذہب تیرے سنا بیٹھا ادھر شیا نے سنا بیٹھا زین العابدین کو شروع کر کے تھلے تک لگایا ان آپ دس جو مذہب لکھیا ہے یہ مذہب امام حسین کا ہے یا نہیں مرے لکھا سارے ماما لکھے لڑنا حرام ہے اج والے بھی سارے ایسے مذہب کے چلتے لڑنے گل نہیں کرا کی سیاح اگر ت کوئی آشن بیٹھا ہوے تو میں انہوں دعوت دینا اٹھ آنا کھڑے سارے نیک بیٹ بیٹھے ایو آ شان کھانی آ گجے فنجے نہیں دوسے تیجے نی جن اٹھ سارے نیک بیٹھے نہیں خان مبار جب رکھنے اگتی ہوں غلط کہہ رہے ہیں وہ yeah. بولو یار تشامت سیکھی سیکھی سچی گل مذہب امام حسین دا دن بدکار ہوئے تے لڑنا لڑنا حرام ہونا امام حسین دا مذہب دن امام حسین دا نظریہ دس دن امام حسین دا موقف دس دن حاکم بدکار ہوئے تے ہوے تڑنا اپنا سارے مذہب بنا کے بیٹھے لڑنا حرام اور سچی بچا ہے لڑنا جو مڑ حرام بنایا یہ امام حسین دا مخالف بنے یا موافق بلو تو سی اچھا مخالف تب بنے بیٹھے ہر سن میں تین دسا نام مراد نے مذہب پاک امام حسین کا غلط سمجھیے کیوں ممکن ہی نہیں کہ سارے شیا سارے سنی امام حسین مذہب سمجھ دے سارے سنی اکٹھے ہو جان آرام ہے جڑا حسین نے کام کیا میں دسنا جہرا رولا پیا کھڑا ہے یہ غلط ہے امام حسین دا مذہب میں جڑا میں وہ ہوا جی تنیا کے شہب جب او گا تو تے میں تے نو امام حسین دا جا رلایا ملا تے پیر نے حسین اپنے آپ کیڑیا بنیا بنیا دشمن بنیاف بنیا توجہ نہیں فرمائی امام حسین لکھی مزہ دسو سال سے عرصہ رات دن شیر نے جا جا ساری ساری رات رات جا جہاں راتوں چ میرے دو بار موہرے خراب ہو گئے پٹے دے پیارا رکھتا ساری رات گا ہی پڑھتا سوے اٹھ کے نماز پڑھ کے سوتا سا سن. ای اخبارے جی ایک محمد کریم میں جسینا نانے نے حدیث کنیا نے کتنے نے اگر شیاں سنیا دیا کتاباں بھری نہ ہوسین کا مطلب سن امام پاک کا نظریہ سن جو لوگ مشہور کیتا ہے بدکار سی امام حسین نے لڑنا فرض کہانی جھوٹ جھوٹداری حقیقت کی سی ساڈے اس زمانے بزرگ کوئی جذبہ رکھنے نماز پڑھنے کرنے روزہ رکھنے ہندت کرنے ہونے ہمت کرنے مولا تال حکومت حکومت بنا کے پھر اسلام کی خدمت کریے سارے اچھی उचा बंदा उचा चुनिया उम्र उचा से कम उचा से बंता उचा चुनिया उस मानी उचा सी कम उचा से बंदा उचा चुनिया है तारे कर रहा कम उचा से बंदा उचा चुनिया माम तवज्जो है कि नहीं جذبہ حکومت میں کرا. حکومت یہ نہ سمجھی اجان کے اج کے حالات میں ویخ کے میں اے دنیا کے کتے بنتے ہلکے دنیا دنیا دے اور کر پاک کریم چہرے انور ایمان نظر پائی دنیا دے دلوں رب نے چاپ اپنے آپ وی کے اندازہ لایا میں حضرت صاحب فکیر کسم اسبت کا نتیجہ ہویا ہے دنیا سب تو پہلے پہلے نکلتے میں دنیا کما ہوں گا پاکستان سب تو بہتی دنیا میرے کو بن کے میرے اگے دنیا دنیا دار یورا پالے پتہ نہیں میرے کنے خریدار چودوی سدی پندر دے غلام تے نظر پی ہے ہو دنیا کی فج گئی جنہیں دے چہرے تظر پائی اس زمانے حضرت ہزور نبی پاک دے دے دے دن دن توجہ دی پاک آ بی, بی پاک سلام اللہ آیا بیٹے, دے بیٹے دے دے عبداللہ بن بن زب جسے خلیفہ بن گئے دے دے دے دے مالک نے انہوں حکومت عطا فرمائی مکے توجہ ہوں میں دسنا دنیا کٹھی کرتے سن روزانہ روزہ رکھ دے سن روزانہ روزہ رکھنا روزے دی روزا خشکی ہو جانی ہفتے بعد جو ایک بھٹی جے ہڈی جنگلے تھوڑی بوٹی روٹی چوری بنا کے اپنی صرف خوشکی دور کرنی لوگوں لنگر کھلے ہونے جگنے کھانا ہر قسم کے کھانے دال فرمانا بیلیو جو میں کھا رہا اے میری جیب دے, دے رہا پیتل پال میں نہیں کھا رہا بولو بڑے اچھی بول چلو اسلام تو چلنا آ اسلام دی عظمت میں تو سننا چاہیے جتھے <Chase> جیش دہن کتاب سناوچ نہیں جانا وقت تو تھوڑا توجہ تو میرے بسنی حوالا ان بولو کتنے بولو بولو میرے حوالے کا اندازہ لگاؤ لوگ کتاب کا حوالہ دین گے نہ زمین سے لبے نہ تے جے لب جاوے تے امام کچو امام, امام حوالہ ہو جڑا ہر گھر ہو امام بخاری دی کی تا. صحابی ابو برزا اسلم دجے صحابی عبداللہ بن عمر بن خلتاب جنہ دے بارے مشہور تاریخ دے حدیث دیہی استاب باپ محمد کریم دی زندگی شریف دے نام سب تا زندگی جنہی سی وہ امر بن خلتاب کا پتر ابد اللہ بندے کے حضور؟ اگے ہو بڑی فرمایا میں اس دنیا کبھی نہ چاہیے نہ چاہنا میں امت مرے میری حکومت دے پیچھو مینو گوبارہ نے دس مرے کس درجے کتاب کا نام اخبار ابد اللہ بین امریکہ اہل بہتے کرام بلکہ طبقات ابن بھائی اگلے جیڑی گل کرنی ہے اس زمانے دی وہ پکی ہونی ہے یا تاریخ آن دی گل پکی ہونی ہیں. بولو تو صحیح سارے حضرات فرماندے نے اس وقت جہے بھی لڑتے سن تو فرماندے سن یہ لڑائی الگ دنیا یعنی ملک اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ دین کی خدمت کرے توجہ ہے کہ نہیں ہوں امام حسین کا مذہب سن تو پھر گنتا رہوی تو حساب کرتا رہی دشمن کون امام حسین سرکار دا مذہب کی آپ اتوں چلے سن ختان ختوں والے عراق والے آخیا اصا جناب کی بیعت کرنے تو حکومت بناؤ آیا بیعت کا کہ نہیں ہاربنتے کہیں کہ نہیں آل بھی دستے بہت بادشاہ ہی واسطے ہوتی ہے سدیا کہ حضور اپنی حکومت بنا یہ معامل خیال لے کے گئے اگوں حالات نے اتفاق نہ تو خیال شریف بدل گیا خیال بنیا کہ رجو کرنا میں ایک کم میں نہیں کرنا نہ اس کم کرن دی میں اجازت دینا ہو. کہ امام نے فرمایا مینو واپس جان دیو کی فرمایا واپس جان دیو اور تو خود سمجھدار ہے جی مسئلہ کفر اسلام درسی سی پھر اسلام چھڑ کے نو کل پیچھا چلے اسلام کے دے کس آسرے چلے معلوم ہویا ہوا کہ آپ آئے سن اپنی اسلامی حکومت قائم کرنے دی خاطر تاکہ کی خدمت اس طریقے سے بھی کروں باپ بھی کر گیا بھائی بھی کر گیا میں بھی کروں حالات نے موافقت نہ کی خیال چڈیا رجو فرمایا امام دا مذہب کی بنیا ہو گئے امام جن بیٹھے سن سارے چپ امام حسین کا مذہب سی نایا لایا، انہاں آخر پہلا خیال چھڈیا دوسرا نیا دوسرا لیا تو یہ مطلب یہ نکلیا مذہب کی دے دے ترجمانی ایک کیتی بھی ایک کیتی اونا کیتی دے. اونا دے ترجمانی دے مطابق امام کے سارے مذہب مخالف ہو گیا میں امام تی سارے مذہب رل گئے اور میں دس فیصلہ اپنے ضمیر کا دشمن مائیں میرے مائی خیال سے تو سمجھنا چند سمجھا گیا با. کہ نہیں آیا ہوں دو لفظ یاد رہے نا جا تیرا مذہب کی بنکار لڑنا حرام ہے یا تو تسنا امام دا مذہب لڑنا فرق ہے اپنا دسنا حرام ہے دشمن کہ امام دا مذہب ہی نہیں تسر گل سمجھا امام دا مذہب وہی ہے جڑا امام لائن والا بدیت بیٹھے جڑا امام جعفر کا گل جو مولا علی نے سارا کام منصاف ہو گیا نہ ہویا جیڑا کوئی چھٹا پانا چاہتا سر وہ چھٹا اڑ العالمین صدقہ پاک حسین در دے کتیا سان دو جگ معافی فرماوے دین اسلام حق چلن کی توفی بخش میںرصے تو بعد میں سلطان باب میں پڑیا بھائی بھی میری سگی زور لگ بہرحال مبارک ہوئے اللہ پاک نے تیرے جلسے نو رنگ لا <تسجال> تیرے کوٹ غازی کوٹھٹھری ایڈا مجمع سے ایڈا جلسہ نیا بس میرا پوتر میرا جلسہ نکوں گا